سوال ہے کہ جانور کی دونوں آنکھوں کی بینائی میں فرق ہے تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے تو صدر شریع فرما دیں کہ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی قربانی بھی ناجائز ہے یعنی قربانی اس کی نہیں کی جا سکتی اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہے تو اس کا پہچاننا آسان ہے یعنی دونوں آنکھیں کم ہیں اس کی روشنی کم ہے تو وہ ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کو دکھتا نہیں ہے اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایک دو دن بھوکا رکھا جائے پھر اس کی ایک آنکھ پر پٹی باندھی جائے جس کی روشنی کم ہے اور جو صحیح آنکھ محسوس ہوتی ہے اس کو کھلا رکھا جائے اب اتنی دور سے اس کو چارہ دکھایا جائے کہ اس کو نظر نہیں آ سکتا اس کو نظر نہیں آئے گا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ چارے کو قریب لے کے آئیں اب جا ایک دو دن کا بھوکا جانور ہے جیسے ہی چارے کی طرف اس کی نظر پڑے گی تو لپکنے کی کوشش کرے گا اب جہاں سے اس کو چارہ دکھنا شروع ہوا اور وہ اس کی طرف لپکنا لپکنے کی کوشش کرے وہاں نشان لگا لیں پھر اس آنکھ سے پٹی کو کھولیں گے پھر دوسری آنکھ پہ لگائیں گے اب اسی طریقے سے وہی عمل کیا جائے گا دور سے اس کو چارہ دکھاتے ہوئے وہاں سے لے کے آئیں گے اب جتنے فاصلے پر اس نے چارے کو اس آنکھ سے دیکھنا شروع کیا اب اس پہ نشان لگائیں گے اگر ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ بکرے اور اس نشان کے درمیان دونوں فاصلوں میں اگر تہائی کا فرق ہے تو یہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے ورنہ اس سے کم ہے تو قربانی کے ہوگا و اللہ تعالیٰ